اللہ وقفا وسخلا تو وسخلا ملا سید وقات وخاتم امبیا محمد المصطف و علا و اسفابی السفد وصفا بہد بلا شیت بلاحی ویت گئی سبیل منی نو ولحی مَا, ما ولا ونسفلحی جہنم وسا اتمس ونسلحی جہنم وسا من بلا سد مولا نلا ملا گت ہو آ مو سلو ال سلو تسلی سلا ملکیا سی خاطم بھجینسیا مکین قلوب بل منی شام السلام علیکم اس مختصر وقت دے اندر ایک نئے مسئلے کی جناب دے سامنے وضاحت کرنا اللہ و تبارک و تعالی اپنے پاک بندہ سدکا نہ چیر نر آفت تو محفوظ فرما نہ اپنی رحمت, آمین اپنی رحمت آمین ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے حکومت کی طرفوں اتحاد بین الفرق اور اتحاد بین المذاہب مذاہب کا مذہبی فرق سارے متحد ہو جائیں یہ اندرون ملک اور بیرون ممالک نال جتنے مذاہب ہیں انہ سارا اتحاد ہو جائے ادھر ہک تاطل یعنی اہل سنت دے مقابلے وچ جتنے باطل فرقے ہیں یہ آپرس متحد ہو جان اور ادھر اسلام کے مقابلے وچ جتنے کافرانہ مذہب ہیں انہوں کے اسلام کا اتحاد ہو جائے او ایک مذہب بھی ایک جان فرکے بھی ایک جمی لانت کھڑی ہوئی کڑی یار ریاض مال تر گیا کی مرنا اگر چالیم د پردے یہ فتنا پرانا سی اخبار لیاؤ اجاز لاکھ تعلیم دے لباس اور پردے چتنا پرانا سی لیکن حکومت نے اس نو ایک منصوبہ بنا کے الانیا دعوت دا جا کام سی نا یہ ہن چند سالوں تو ہی شروع ہوا اور ہوں بالکل روجتے دوسرے لفظ پہلو خفیہ سی ہوں الانیا پہلو دبے طریقے ہوں برملا ہے ان تعلیم سرکے ایک مزاحب بھی ایک کیتے گئے تھا کر کےیم جہی سکل چیا وہبی سارے فرقے بھی سارے کٹھے تے سارے وڈیروں کی آپ اپنیا جا تاریف غیر مذاہب نال اسلام کا اتحاد ان کا بھی سبق سکول دے روکنا پرانا پہلے دن تو بلکہ مسٹر جناح اسے آخیا ہی یہ اپنا مسٹر جناح سرفور جا انہیں آخیا پہلے دن یہ نا اندر انہیں آخیا بھی مقصد سڈا و تاکہ مسلمان اگریزوں کے دوست بن جان اور اسے دوستی تو مقصد بھی کہ مذہبی اختلاف مسلمان جڑے رکھتے ہیں نا کافر یہ ختم کر دیں مقصد کی حق باطل تے کفر ایمان دا فرق ختم ہو جائے جب باقی فرقیاں نال اتحاد ہونا تے حق تے باطل گڈ مڈ ہو جانے جب اسلام دا باقی مذہباق ہونا ہے اس لئے کفر ایمان رل جان ایمان راڑ ہے کفر ایمان جدو رلن گئی ماں ہی مکنا کوفر کی کفر کوفر کوفری اس کے ہے یہ پہلے دن تو یہ فتنہ سی اس تعلیم کے اندر چھپیا ہوا جنوں کسی نہ پایا الا ماشاءاللہ ما اللہ جنہوں اللہ تعالیٰ سمجھ دیتی ہو اس لیے پا گئے لیکن یہ الانیا نہیں سکم ونکہ وہ لانتی پہلو تعلیم اس فتنے کے ہون حق چہن ہموار کرتے رہے ہیں ہوں انہوں نے ویخ لیا بھی باقی ہوں حق باطل کی تمیز ان نہیں رہی اور کفر اسلام یہ جہاں غیرت سی نفرت سے وہ سب مک چکی جب مک چکی تاکہ انہوں نے ادما بھی لیا بھی یہاں بڑے بڑے مفتی جہے ہیں وہ اتحاد کے ہوں حامی ہو جاتے ہیں مطلب ایلان کرتے ہیں اور جگہ جگہ تقریر دے اندر کر جی ہوں اگلے دن فاش آئی یہ گل کر برکت برے اصل دہنے بیا سونی واپی سابے کو جان اختلاب چھوڑو سابے کو جاؤ صاف ہونے آن سورہ جدو ازما لیا بھائی یہ واقعی اس پاس ذہن بڑھ چکے ہیں ہر حکومت نے برملا لسم اس, اس منصوبے نا. اتحاد بینل مذاہب مذہب دوسرے مذہبوں دے خلاف جڑی نفرت ختم ہونی چاہیے مقصد کی بھائی جن یہیت نفرانیت ہندو ہنو یا جناب جی سکھا مذہب سارے مذہب جنہیں بھی دے انہوں دے نال نفرت رکھن رکھنے تے ایمان بنتا ہے تو بھائی نو نفرت دی نگاہ ویکھنے دی بجائے الفت دی نگاہ ویکھو تو ایک ہو جاؤ ادھر اتحاد مذہب نہ ہو جائے ادھر اتحاد فرقہ ہو جائے تو مقصد کی کافر دقص اب نہ ایمان روے نہ ہک رہے تو جیسے آسان جانم جانے لانتی بن یہ بھی سارے امی ٹور جان ہوں انہوں نے اس حد تک یہ حکومتی منصوبے کے تور پیش کرنا شروع کیا ہے کہ ان دے حق انستے واسطے ہی انہیں بنا چھے سزا بھی رکھ دیتی کس دے بارے کہ جیڑا کسے بھی مذہب دے خلاف تقریر تکریر کرد کوئی کتاب چھاپتا جس کتاب دے اندر کسے کافرانہ مذہب دے خلاف لکھیا ہے کسے پاتل فرکے دے خلاف لکھیا ہے وہ کتاب بھی بازاروں اٹھائیاں جان اور چھاپن والے کیتا جائے اور یہ ہو چکے میں پورے ہوں وسوک یہ گل کر رہا تحقیق ہتا کہ عملی طور پہ قدم اٹھایا بھی گیا ہے اور کئی کتابیں ضبط کر دی گئی کیا ہے بھئی اگر مذاہب کے خلاف نفرت پھیلائی جاوے تو دہشت گردی ہوں لانتیاں کا بہانا ویکو فساد پیندا ہے اگر فرقے آپس اختلاف رکھن تے ملک دے فساد پیندا ہے اگر باہر کے مذہب جہے ہیں اگر مذہبان تو خلاف ہو خلاف نفرت ہوئے تو پھر جی مسلمانوں کے دہشت گرد تیار ہوتی او گل تو کھے کھولن وہ تو بچلی گل کسے سمجھنی ہے نا وہ کھولنی تھوڑی اختلافات مٹا کے تے فساد ختم کرنا نہیں ملک دے اندر کیوں کہ کی اس ملک دا ملعون نظام ہے جمہوری تے جمہوریت دے اندر ہوں اختلاف ہے اختلافات تے جمہوریت کی جان ہوں نے پانچ پانچ سو پارٹیاں اور ہر پارٹی دا کا دوجے وائر اویں جی کتے دا کا پھر جڑی حکمران جماعت ہونی اس کے مقابلے میں جڑی جماعت جنہوں آتے نے ہز اختلاف تے حکمران جماعت آتے نے ہز اختار ہوں جی ہختلاف ہوں ان کا کام کی ہوتا ہے دیکھو نا نہ ہوتا ہزے کھے لانتی دل پتر نے جزامچ ہزے اختلاف ضرور ہوے وہ اختلاف مکا چاہتے ہیں ادھر والے جمہوریت میں یہ ہزبے اختار ہے یہ ہزبے اختلاف ہے ہزبے اقتدار نے جو ملکی منصوبہ جوڑنے ہزب اختلاف کا کام ہے انہیں لتان کھچڑی حالانکہ اسلام دے اندر ہز اختلاف کا وجود ہی نہیں بیشتر! بیشتر! نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے جدو حاکم منتخب ہو جائے حاکم بن جائے جب جڑا اختلاف کرے ان قتل کر دے دو کوئی ہو یہ دا مطلب ہے وہ مسلمان فساد رکھنا چاہتا ہے لہذا ختم کرو ہوں یہاں نے کی کرنا بھی انہوں کا رکھنا ہے ایک تو ہوا نا اسلام دے اندر تنقید کسے غلط کام کے اتنے وہ تو ہے لیکن یارو ایک مختلاف رکھنا اس واسطے کہ یہ ہلد اقتدار ہے اور ہم ہیں ہمارا ہمارا اختلاف ہے اچھا اپنی حکومت لیاو گے تو چپ کرانا گے وہ آخے بس اصا بولنا ہی بولنا ٹھیک ہے اصل کرسیاں چلیں اچھا جو بنا الاف ہونا ہی ہونا ہے اس واسطے حکومت بننے تو بعد بھی حکومت بننے تو پہلوں بھی جنیاں پارٹیاں آدیاں آپس کے اندر انہوں کا ضرور اختلاف رند ہے اور لڑائیاں دی حد تک رہد ایماندار دسو لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے ہر الیکشن تک کنے بندے قتل ہوتے ہیں عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے یعنی رشتہ دار کریبی وہ لڑ پے ہوں جہا نظام کریبی رشتے دار دوستوں لڑا چھڈ گا ہے اس لانتی نظام نے اختلاف ودا میں کہ مکانے نے سنگی ہو کچھ بدا نے کہ گٹا نے مڑ ایک ہی ڈرامہ ہویا معلوم ہوا جی ملک دا نظام جمہوری تو یہ لانتی اختلاف مکا مقصد نہیں انہیں نہ انج اختلاف مکدے ہوں نہیں کہ باکل کے حق نوے کر دیو نک اختلاف مکاو نہیں چاہتے یہ حق ن مکا چاہتے ہیں ایمان مکاونا چاہتے ادرونے ملک جہی تمیز کڑی ہے نا کہ یار فلانا شریعت رسول کے خلاف و گل کر گمراہ فلانا فرقہ فلانا بندہ کفر کردے مرتب ہے مرتد تے گمراہ ہون دے فتوے تے یہ جڑے ہاک کے ہاک یہ سارے کڈو تاکہ کوئی گستاخے رسول ہے تے اس اسے تنقید نہ ہووے اور ہو رسول بڑھنے جا کوئی گستاخے صحابہ ہے تو اس دے خلاف بھی نہ بولیا جائے جا جا. وہ گستاخ صاحبہ بڑھیا جائے تو ہوتے جان اضافہ حکومت کفر کرے تو کفر کوئی بندہ کوفر نہ آفر گھر گھر پھیل جائے پھر اتوں تم یہ جب کام ہونا ہے تو شریعت کتابیں بدلنی ضرور بدلنی ہے تبدیل ہونی ہے کیونکہ شریعت تے چھوٹے تو چھوٹا عمل جہا ہے خلاف اس تے تنقید کر دی جب دیے عقیدے کو شریعت کتنے برداشت کرنا ہوا چھوٹے تو چھوٹا عمل سونے نبی صاحب فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھیں آس سے روکے نہیں طاقت زبان سے روکے نہیں طاقت دل میں برا جانے ایمان دسو جیڑا نبی جس نبی دا مذہب جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت متحرا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت متحرا یہ حکم دیں کہ برائی نو نت نہ روکو کیا وہ اجازت دے گی کہ بد عقیدگی جڑی ہے کے تے چپ رہ جاؤ دوسرا کر دیتے ہوں اس سلسلے دے اندر حکومت نے جو یعنی یہ فتنہ چلایا ہے اس سلسلے دے اندر انہوں نے ملو زمیر انہوں کا مارا بھی نو آخیا ہے بابا اتحاد گل کرو کہ مسلمان کی دل آزاری نہ کی جائے مسلمان کی, کی دل آزاری نہ کی جائے بھئی او جو بھی رکھد عقیدہ نظریات نظری جرضی کردا انہوں کچھ نہ آخو نہ نا روکو انہ دل, دل دکھ ہے جا تو یہ نہ آکو یار کفرے صحات المومنین خلف راشدین صحابہ کرام اہل بیت تہار تمام آئی کرام اور اولیاء اعظام کا احترام خصوصاً مد نظر رکھا جائے گا اور ایسے ہر ایسے قول و فیل سے اجتناب کیا جائے گا جس سے ان زبات مقدسہ کی بلواسطہ تنقید یا احانت کا شائبہ ہی ہو ہوں ملوڈے آخیا بڑا کام ادا کر لیا میاں بس ان پاکوں کا احترام ہوگا یہاں لانتیاں میں پوچھنا جی حکومت میں یہ مقصود سے احترام تو کیا سکول دیا کتابوں میں نبیا پاکیاں صحابہ اہلب تار سب کا احترام ہویا کھڑا ہے کہ اتنے یہ سہد تک پڑھایا پہ جا ہے کہ وہ سارے لنگور دی نسل نے اللہ تعالی کا یہ احترام کیا ہوتا ہے کہ خدا دے کالے گورے انگریز بچے نے سوچن کی گل ہے یارو کیا اکھو گے ہے کہ انگریز تہذیب والے ہیں باقی پہلے جانور سن تے ترقی تہذیب ہوں نبی پاک کے زمانے میں آن کے شروع ہوئی والے تحزیب اس نبی پاک دے دورے چالے شروع ہوئی تے آخر دنیا ہو جا کے تو تحزیب پائی یہ پہلو تحزیب یا ادھورے سن یا شروع سن یا گی تھی دے کتے دے پتر سبق اپناو تو او ایمان نال دسو او نبیا دی ولیاں دی اہل بیت دی تعظیم کرا رہے ہیں یا توہین کرا رہے ہیں تو وہ جی اتنا وابی کیتی شی اور میں صرف کی سوال کرنا کہ مجھے اس گل کا جواب دن کی دی تعلیم دی بنیاد ہی توہین اشلاف سے ہوتی کہ میں پہ آخر کہ بزرگوں احترام کیتا جاوے اصل مقصد کہ فسے گا پس فس کے سور پہ ساروں آ کے گل ہے بھائی ہوں گل بن گئی جے الاف نڈے بزرگوں برا آخر چڑھ جاتے ہیں سمجھو برا آخر فرد کرو چڑھ جاتے ہیں لہٰذا اصل بھی یہاں کے برا نہیں آخانے ہوں ایمان دسو کہ ایک بندہ فرد کرو امام حسین پاک کردا. تو کیا دی توہین نہیں کرتا اسان ان کی یہ گل ویخ کے ان کے اس وڈیرے نو من لئیے جڑا مر رہی ہوئے میری گل نہیں سمجھے مسئلہ میرا نہیں آسرا ہے کہ میں ملک کے اس قانون دے مطابق میں جناب بالکل صحابہ ہے نو نہیں برا بولوں گا تے تسا سڈے طے کرو کہ تسان ساڈے میں میرے برا نہیں بولنا تے اسا اصا تو گئے سڈا تو ایمان گیا اصا تو آخر کہ میرے کابل کافر ہے وہ میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی یعنی کیسا عجیب منصوبہ شیطانی کہ جڑے ہیں قابل تعلیم واجب الاحترام جنا دے خلاف زبان کھوش بج کوئی شانی جڈر ہوئی شیتانافر برتا بئیمان جسان دیکھیے سڈا ہی مان تر جان سڈے بزرگوں دی اگر او تعلیم کر لے اسا دی کر لیے انہوں نے بزرگوں کی انہوں نے وڈیرانڈیری ہوتی تے پر ہیں یا اللہ خاص محبوب سے برگوزی کا بندے میں اپنے مثال دینا سر سید ادا نبی پاکر ویشی ایمانار دسو ہوں اگر سکولی آخر جی دی تو ہی گے. تو سا ہی کہ اص نبیاں کرو میں پہلے لانتی نے صحابہ نو اہل بیت دے برابر سمجھا گل تو ویخو پہلے جاؤ گل کتنے پہ جاتی لوگ جہاں تک ایمان فرض ہے اور نہو تو بےمان ہوگو فرقے میں ملے گی وہ شیتان نے جہاں منو گے تو جان جاؤ گے تو ہوں وہ آخر اسان ادھر نہیں بولتے ادھر احترام کرنے کے مطلب کی تسان سڈیا کرو تکو یہ بزرگوں کا احترام سمجھایا جا رہا ہے بزرگوں کی تحریر کو بچایا جا رہا ہے میں آخان گا یہ تو کتے کے پتر تو چاہ چلو کا فر وہ ہوں رہن گے نا اصل لانتی ہو سکے بڑا اس سلسلے چ پہلے نمبر پہ قرآن مجید آیات کھڑیا پی حکومت والوں جیات با� تے ظالم تے منافق لوگوں کے خلاف میں سمجھ آئی کہ نہیں آئی دوسرے نمبر سے ساری فکہ کتابیں چکایاں پی اسلام تا بکتا سر تو مقامل دا منصوبہ وریقہ طریقہ کا یہودی دا یہودی کا پتر دا اسلام بکان دا طریقہ ویخو مقامل دا گل سنا وا میاں صاحب رحمت اللہ فرما ہوتے سن کہ لکیا کتے کا پاپ ہوں شیعہ دا نہیں ہوتا یہ جو فرما سن پہلے نمبر انہوں تو گئے فکا دیاں کتاباں شریعت دیاں تو گئے پھر آلہ حاضرت فتاوا سارا گیا کیونکہ وہر پیا فتوا میا ہر شیطان شیتانگڑے پٹی آؤں ہر فرقے نے ولی تو سہی ان گھر پہنچا در دستا کہ تے جانوی ہے کیتاوا ردویا بھی بازاروں گیا ہاں حوصلہ کرو یہ کتے ملوڈے ایو میرے خلاف نے یہ بڑا کچھ طے کی بیٹھے نہیں جو ملونڈے نے اور حوالہ میں او اخبار چناواں ہالے میں تقریر سنا لوں گا پھر حوالہ سنا لگا فرکیا نقصان فرقے کے حوالے نار اتحاد ابتدا ہے نا اصل انہ کا مقصد صحیح کہ انہوں یہود نسارا کے خلاف جی نفرت جس کی وجہ سے جہاد کا جذبہ قائم رہدا ہے اور یہ سارے مخالف بنتے ہیں وہ ختم کرو منصوبہ پورا کرنے ابتداء کرانی اتو کہ جہاں بد نو برداشت کر جائے گا وہ کافران تراپے کرے گا اتر کراؤ الفرق تو پھر لے جاؤ اتہاس بینل ملائف پہ آخو جی سب مذہب ایک ہندو ہندو مذہب سکھ مذہب یہودی مذہب نسلانی مذہب یہ سارے مذہب جی مجوسی مذہب اسلام یہ سب ایک ہے وہ بٹر بہ جائے وہ کتنے پھر گئی ہے قوم کی ہو ہے پیا تو پتا نہیں کس حال مرنا ہے اتحاد ہے اتہاس بہت پہلا خیال رکھنا ہے سا سیاسی اتحاد فلانے والے سیاسی اتحاد جی ہم امریکہ برطانیہ سر کو دنیا بھی اتہاس رکھتے ہیں کوئی دین تھوڑا ہے وہ تے دنیا کیتی ہے جدا تو لانچی دہن بنا لیا ہوں آ گئے ہوں آدھے جڑا مذہب نے نا اے ایک. اور یہ نفرت کہ یہودی کی یہ کافرے عیسائی کا فرے ہندو کافرے, تھے. جو دو کافرے تھے. سکھ خمدار. اور سکول کے اندر پڑھا سن پہلو غیر مسلم بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھائی تو لے لے کے ہوں پہنچ گئے انہوں نے آخر بھائی کی. تو دین ایک ساڈا دین ایک اصا ایک آ ہوں اس وہدت کے خلاف بولے وہ پھڑو تے اندر کرو نفر فلا ہوں ویکھی گے محنت مسٹر جناب وہ جیانسی کے پتر آدھے چشتی نمک وہ ملک تو دے خلاف بولنا اس آخر کسی نہ ہندو ہندو رہن گے نہ مسلمان ہوں کہ دسو تصا کی ہوں دسو اتحاد میں ایک نیچل لگی ہے تو بن گیا اچانے رہے ہوں چوک اپنے پاکستان کے نام پر لے جا سان چاہیے اچھا ہمیشہ اتوں کے رہن والے یہ نیتا نہ بن گیا نہ ہوا نہ ہوا پوچھل لگی ہے نا بھی نہ نہ لگتا ات لگ گیا تو بھی اصا اتنے بلائی بھاگ دیا تو میں ہے ہی لگتا اسی علاقے کا رہنے والا رہ مسئلہ تسا آخو بھی بن گیا پاکستان بنے ہی نہیں پاکستان بنتا پاک لفظ دیکھو پاکستان لفظ پاکستان تھا تے پاکا نہیں تھا پاکوں کی تھان پاک قانون ہوانون پلیت لاہتی تے ہے پاکستان میں پوچھنا اگر یہ گل ہے یہ گل ہے کہ سارے مزہ بیک ہوتی بینر مذائب تو پاکستان ہے تو پھر ہندوستان بھی پاکستان ہے جی. نہیں بلکہ اتنے ہال پاکستان نہیں بنیا اس واسطے تو اتے ہلے یہ کام نہیں ہویا ابے مذہب کا اتحاد نہیں ہوا اتوں کے مسلمان ہال تک سارے کافر ویر رکھتے ہیں اتنے لانسی بن گئے اتولی حکومت کر سکتی کہ مسلمانوں میں آسے ہو جاؤ اشتہار کر لو کیوں ان پتا ہے یہ مسلمان نے اور سامج کہ ادو کافر انہوں سب نال کبھی اتحاد نہیں کرنا لیکن ایک دن مناسقہ کا ہے انہوں نے پتا ہے تو منافق وہ کام کرنا ہے جافل نہیں کر سکتا کہ جناب مذہب ہی ایک مذہب ایک ہونے قرآن تو گیا قرآن تو بازار چکنا پڑنا وہ تو جگہ جگہ تہود نے سارا کاف رکھد مشرق کاف رکھد آخرا کہ نہیں ہو قرآن اے قرآن بازار چکاو کا منصوبہ ہے یہ چکو خدم کیونکہ اندیاں آیات صرف وہ رانداری جنوب آتے ہیں یہود نے سارا ایوے بدلیاں سر اپنی کتاب ہوں یودیاں یہاں لانتی کے پترا آخیا بھی سور دچے یہ کام نہیں وہ کرتے یہ تو سر سکولی قوم ہے پاگل کی پتر ملا کے بے وقوف نے شیتان نے ملا ڈیڈو نے ڈیڈو یہ ڈیڈو ملاٹر پاؤ بابا ہونا چاہی دا نہیں ہونا لفظ میٹھے میٹھے جانیے تو سکولی روزی فتح کھڑے نے پیسے نے گل مکی آرام بدلو تے بدل بدل کے تے آخو می یہ ای آیاتیں جو ہیں یہ فساد پھیلاتی ہیں وہ آیاتیں رکھو جو بالکل میٹھی میٹھی ہوئی میٹھے میٹھے انی اتنے بچے ہوئے پھرتے کنجر ہوں سمجھ لگی نہیں اخبار ہے جس دے اندر تفصیلی سارا بیان آیا ہے ایکسپریس اخبار لاہور دا جمعت المبارک انیس جنوری دو ہزار سات تک ایسپرس والے اخبار والے جڑے ہیں یہودی جنساں انہوں نے جناب اتے اپنے حال اجلاس فورم بلایا جناب تو دے دے قوم دا بڑا پرانا شیطان ابلیس آزم جرنل زیال تھک ان ایک شتونگڑے دو لگے فرتے ہیں کنوار الحق جاز الق او مذہبی امور دا وزیر آ ملا ملونڈے نے یہ ہر مذہب دے قاضی تجوید الدین شفیق مدنی دیوبندی حنیف جالندری ملتان والا دوبندی مقصود کادری دتا جی دتا ہجویری دا ملون جنتا ہجویری لانتا پائی رکھتے ہیں کہ بھائی مانا کیوں میرے مغر پی گیا میں سنتے تی تے نیاز حسین نقوی شیعہ ابدل خبیر آزاد اابڑا تے اے سارے جناب ہوں رل کے نا اے جناب انہ پھر باروں بار ہی خطاب کیے نے تو سارا کچھ یہ پھر وزیر نے ہے فوری طور پر حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ ایسا لٹریچر جو فرقہ واریت کو ہوا دے اس کے لکھنے والے پرنٹ کرنے والے شائع کرنے والے اور فروخت کرنے والے کے خلاف سزا مقرر کر دی گئی ہے ضرورت سمر کی ہے کہ ایک ایسی کمیٹی صوبائی اور مرکزی سطح پر بھی ہونی چاہیے جو کم از کم تیر ماہ میں ایک مرتبہ اجلاس کریں اور اس اجلاس میں فرقہ واریت کو پھیلانے والے لٹریچر کی نشاندہی کریں یہ ایک بہت اچھا اقدام ہوگا اس پر عمل درامد ہوگا حکومت نے ایسا بہت سا مواد مارکیٹوں سے اٹھایا ہے جو فرقہ واریت کو پھیلانے کا سبب بن رہا تھا ہم نے نہ صرف مسلمان فرقوں کے خلاف جاری ہونے والا لٹریچر اٹھایا بلکہ دوسرے مذاہب کے بارے میں دوسرے مذاہبوں دسو جی لانتی کا مقصد سے یہ کرنا تے اختلاف ادھر ہندو سکھا نے سارے مسلمانوں کے اختلاف کیوں پہ مکا دیتے ہوں سمجھ لگی نے بلے بلے بلے بلے میں اویم نہیں آتا کہ سکولی نہیں بخشیچن لگا جا جی سی سمجھتا ہے نا کافر میں کہ ابو جہل نالوں بھی اچا ہے تے عبداللہ بن ابئی نالوں اچا ہے وہ نالوں اچا ہے وہ کوئی ایڈی لانتی جنس ہے کہ ابلیس آدھا ہونا ہے ابلیس کہ میں بڑے بڑے دھرتی کے اپنے چیلے چمچے کرچے ویچنے پر وہ میرے چیلے تے چمچے تے کرچے ہی سن تاحد بلا ہے جڑا میرا بھی گرو ہے اتنا پوترا تہی بلا میری سمجھو باہر کہ جا کم میں پرانے چیلے چمچے نہیں کر سکے تو وہ کر سکولی وہی ہے جڑا یہ صحیح سمجھتا ہے جا جا جی حرام سمجھتا ہے تو اللہ میں اقبال آ وہ سکولی تو نہیں وہ تو مسلمان ہے نا تھی.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 فی ہا الا ایک بری اعجاز الحق ہے یہ حق دا اعجاز ہے جی دجال دا پوتر دجال ہی ہونا ہے اور یہ کسور اصل تعلیم تو نظام لانتی اندر جہاں پیر آؤں وہ سور دا بچہ بن جا جہاں کافر آلم بن جا ہوں قرآن یہود نے سارا کافرانوک بدر نے یہ دوسرے مظاہر دے خلاف لٹریچر ہے یا نہیں یہ قرآن کی گل مطلب ہے یہاں دا صاف منصوبہ قرآن اٹھاؤ لیکن وہ اقتدار قرآن نہیں چکن گے ہلے کیونکہ شیطان انگریز انگریز اگریز حرام دی نسل جی کام ہولی ہولی کرتے ہیں پچ جائے اٹھنا پوے تاکہ قوم مری پی ہوں انہیں یہ کرنا ہے کہ پہلو اٹھایا دوسری کتاب چپ ہوں دیکھو جد چ گے سنیا دیا فکا دیا شرح دیا تو دوجے فرقے والے آخر چلو تھا نہیں نہ چکی پھر جب چکن گیا پھر بریلی آخر ٹھیک ہوں ساڈے خلاف لکھتے تھان ٹھیک ہے ہوں سارے کتے کے پتر چپ ایک تھے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے وہ جی امریکہ برطانیہ یہودیا ارب کے ملکوں کے حملہ کیا دیا ٹھیک ہے اصل محل بیٹھے ہوں سانو کی لگے ٹھیک ہے سدام تیندا پیا وہ فرق ہو گئے لبنان پہ ٹھیک ٹھیک ہے विग्यान का हमेशा असूल हों कि बकरिया लड़ा के ते फिर हर बकरी बखरा खाधी जाओ दूजी आखे कि मेहनत नहीं पा खा okay. okay. है दी, मेरे नी पता लगना है उन्हें भी आखना ठीक है ठीक है, है तेरे नड़ी सी वेख मैं सजा की देना वा उतारक होके हूं आ जाना उधर हूं तीसरी आखना तू भी तो मैंने फिंग मारती होंगी सी جدور نے قوم دلی بے غیرت بن کے چپ کر گئی تو انہوں نے آخر سارے ملوڈیا بھی انہیں آخر چان قرآن تک چکو یہ مڈ تصل او ہی جہاں مسلمانوں سبق دفر کے خلاف تے تمام مدبا کے خلاف باقی کتاباں اندر نکلیاں ان مسلمانوں کی وہ سڈے ایسے سنگت دیا, دیا کتاباں میں باقی گل کرتا جیسے سنگت مہاتما بے حق دیا کتاباں نے وہ تو سارا قرآن چ نکلیاں ممبا <متوس> سلو مبدا اصلو منشا اصلو سارا کچھ لہٰذا کرو ہوں قرآن چکو تو یہ آخو مسلے خبردار کی ویکو یہ کھڑا ہے کی کھڑا ہے لیکن میں سگھی ہو یہ انہوں نے شرارت فتر سمجھا دیتا ہے کہ جمہوریت اور کی تعلیم اج تک لے ہے کہ قرآن دے قاتل بن کے انہوں بدلتے آ گئے ہیں لیکن میں سور دچیا ایک گل سمجھا دیا کہ سورو تمہیں پتہ نہیں کہ تسان سمجھی کھڑے یہودیاں دے, دے پیچھے لگ کے کہ اے انجیل تے تورات تے میری گل نہیں سمجھی میری آخری گل جی یہ سمجھی جی وہ بدلی گئی تھی یہ بدل جائے گا روک جا رہی ہے کہانی لیکن انہ جگڑ کے پترا ہوئے شیتان سکولی کی پتا ہوئے لانتی پہرا کھے پہرہ میرا میں اجازل تاک کی تے ساری حکومت نو آنا بسملہ بسملہ چھیتی نے کام کرو اور سانو تھے دن دے نظر پے آتے ہیں سیانے ہلدے نے سیانے ہلدی نے جب گڑت آوے تو کدے آگریز گدڑوں میں کہ اے مبارک گدڑو <laughs> بالکل چھتی کام کرو جا کر ویخان گے جدھر تور پیو ادھر تولک نو تڑف تڑف کے جنا اواد لینا پھر اصا ویکھنا کہ وہ سونے لپا کہ پہنا دیتا اپنے اسلام دشمن سارے چار پاسے پائے گھیرے <تصفح> میرے والے نے لکھایا سی گھیرا بھی پیا پھر بھی لیا <تصفح> رل کے دشمن سارے چارے پائے <تصفح> کے دشمن سارے چار پاسے پائے گھیرے <تصفح> رل کے دشمن چارے پاس پائے پھیرے وہ بنا تیرے نہیں میرے ملا میری سونے دی کی عیسائی پائی سب گنائی لال فوجا نے اٹھایا تف سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کوئی سہارا یوں میرا ترا ار کیتی تیرے ار چشتی ہے چشتی ہے فکر الفاظلہ مدد ہر ہر قدمائے ہر ہر قدم نے دعا فرماؤ بالکل پنڈی والے دوستوں واستے نوجوانوں واسطے جنہ نے شبروز محنت کی اللہ انہاں نے اس محنت کو قبول فرمایا جتنے بھی کوئی دوست بےلی دعا کرتا رہا ہے اللہ رب العالمین العالمی سارے واسطے حضور سید عالم صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم صدقہ سعادت دارائن کا دا سمان بناوے دونوں جہانوں دی نجات عطا فرمائے میں ارد کراگا حضرت پیر سید عارف علی شاہ صاحب مدا ضلح علی جشریف لیا نے ذرا نوازی فرمائیے آستانہ آلیا بھروانا شریف وہ دوار سرما گئے سارے ہاتھ کے اندر ہاں جیسا with your سکولی کا مطلب ترقی تعلیم شوری ہاں اللہ اقبال نہیں منگا کیوں مننا اخبار نبی دشمن ہر کفر دے پجاری پران تو ہے نف دے اگریلی اکل ماری کافر دے نال یاری مسلم دے دسلم سکویاں دے اگلوں تو راج د نو گھر بلا کے اپنوں ہے مرا دے دشمن گھر بلا کے اپنوں مرا دے عزت دین دے کے ہر ملک نو بچا دے کا فر آگے ہے تی بلا مسلم سکلی آدھے غیرت غیرت خیرت غیرت بے خیر بیٹھا سر چلائیں گے بچائیں گے سناخ کرائیں گے عورت تک ہونے کے لیے بنی جائے ماں چار بہن ڈالا پہنا خیرت دال غیر رب خیر ری پسند ہے پردے دال ویری ننگیاں سنگے پردے دلال ویرے